سننا ہے زبان سے ذائقہ کانوں سے سننا ہے یہ خواص ہم سے دے. لیکن یہ دونوں ان کی قوت منتحی ہے آنکھوں سے صرف دیکھنا ہے سن نہیں سکتے آپ اس سے ایک کام ہوتا ہے بس دیکھو یہ کام جو سننے کی سننے کی سننے میں کام نہیں آتی یہ آنکھیں سننے میں کام آتی ہے کان کا ایک کام ہے بس سنو کان دیکھ نہیں سکتا زبان کا ایک کام ہے کہ زو کر سکتا ہے چکھ سکتا ہے اس زبان یہ چائے چکی بہت مزیدار ہے اب سمجھے کہ نہیں لیکن زبان دودھ ہے پتہ نہیں لگتا ہے آنکھیں بند کرو اس میں زبان سے دیکھو دودھ ہے زبان دیکھ نہیں سکتی ہے تو ان کی قوت جو ہے یہ محدود ہے اسباب علم عقل ہے وہ مدرک ہے لیکن محدود ہے ہوا خمسہ ان کا ادراک ہے لیکن محدود ہے ایک ایک کام کر سکتے ہیں یہاں ہاتھ آپ کو پکڑ سکتا ہے یہاں ہاتھ آپ کو دیکھ نہیں سکتا نہیں دیکھ سکتا آگے بند کر نظر آتے ہیں صرف ایک ایک کام بند ہے اپنے کام کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کا دائرہ علم محدود ہے اس کے ساتھ دائرہ علم کے محدود ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے سمجھ میں سہل نسان کہ سب خطائی غلطی آ سکتی ہے ندیم اختر ندیم احمد میں نے دیکھ لیا ایک حکملی صاحب تو وہ اکمولی صاحب کی ٹوپی بھی کالے رنگ کی ہیں میں نے دیکھا وہ ندیم اختر بیٹھ انٹر غلط ہو گیا یہ نہیں ہے یہ دا. آنکھ میں غلطی کر لی نا اچانک دیکھا تو میں نے کہی تو فلان ہے انہوں نے یہ نہیں میں غلطی کر لیا ٹھیک ہے نا تو اسی طرح نظر کان میں سننے میں بھی غلطیاں آ سکتی ہیں میں نے بات سنی یہ فلاں صاحب درس دے رہے دوسرے کہ نہیں یہ فلاں نہیں ہے یار آواز تو اس... اس کا نقل اتار رہا ہے وہ نہیں ہے یہ بھی غلطی کر سکتا ہے یہ اقوام نہیں مدرے کا لیکن ان کی قوتیں محدود ہیں اس میں احتمال خطا بھی ہے اس کے ساتھ تیسرا مرتبہ علم ہے کہ وہی ہے جو سب سے قوی ہے اور جس میں خطا کا کوئی امکان بھی نہیں ہے اب سمجھ گیا ہے تو پہلے اللہ نے انسان کو پیدا کر کے قوت عقل رکھا قوت عقل کے بعد خواست بھی یہ اس کے ساجب علم کی باتیں ہیں لیکن ان میں سب سے قوی سبب علم کیا ہے وہی ہے تو تیری بات جھوٹی ہو سکتی ہے میری بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ ہمارے جو قوت ہے یہ قوی نہیں ہے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہاں علم کا جو راستہ ہے وہ قوی ہے اس لیے ہمیں قوی علم بتایا جا رہا ہے باب کے فکان بدلوی اللہ رسول اللہ علیہ اب باپ کا بھی ذکر ہو گیا ہے وجہ تقدیم باپ وہی بھی ہو گیا ہے ابھی جو ہے بد الوی پڑھنا ہے آیت کو ختم کرنا ہے اگرچہ زمانی زہر ہو جائے <تصفح> <تصفح> <تصفح> فکان بد الوہی دیکھیے یہ بد یا تو حمزہ سے ہے بد الوہیو بد الوہی یعنی کی فکان بد الوہیو بد اص ہے باز میں بدون سے کی فکان بدلوئی ہے بدغن بجو رمانے ظہور ظہور آپ نے دا بھی پڑھا ہے نا بے حسینا قبل بدھ اصلاح و, و بعد بدھو سلاح وہ چار سورت آپ کو یاد ہے وہاں پہ یہ مسئلہ ہے تو بدو بمانے ظہور ہے اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ بدل وہی یہ بدھو سے ہے کہ بد ان سے ہے اگر بدھو سے ہو تو بمانے ظاہر ہے تو بھائی یہ بات جواب اس میں ہے کہ وہی کا ظہور کیسے ہوا وہی کے ظہور کیسے ہوا تو یا وہی کا ظہور بتاتی ہی یا اگر یہ بد عم سے ہو تو بدعا آ بانے زہارا بھی ہے بمانے ابتدا بھی ہے اے شرا تو فکان بد عل وہی تو کہ جواب اس بات میں ہے کہ وہی نبی پاک کیسے شروع ہوئی پہلوان شاعر کیسے ہوئی دو زمانہ کیا ہے کیسے شورو ہوئی اب یہ دونوں معنی ہو گئے اب یہاں پہ آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ ظہور کا معنی بہتر ہے مناسب ہے اور کہ شور کا معنی بہتر ہے محدثین ابن حجر السکلانی جو حافظ الدنیا ہیں اس نے کہا ہے کہ اگر یام واؤ کو لیں بدعن سے لیں بدمانے ظہور لیں تو پھر یہ اس کے بعد چھ حدیثیں ہیں نمبر ایک انم العمال بنیات ہے حدیث عمر سے نمبر دو حدیث عبداللہ نمبر تین حدیث یحیا نمبر چار حدیث مصبن اسماعیل نمبر چار حدیث ابدان یہ آخر تک ہے پانچ یہ پانچ روایات ہیں آخر تک ان پانچ روایات کا اگر یہ مان ہو کہ ظہور کیسے ہوا ہے اگر یہ مان ہو کہ بادا آج شروع کیسی ہوئی ان پانچ میں صرف ایک روایت جس میں ظہور وہی کا ذکر ہے یا شروع وہی کا ذکر ہے جو کہ یہ حدیث یا حب میں بکیر ہے باقی روایت میں ظہور وہی کا ذکر نہیں ہے تو اس باب کے ساتھ حادیس باب یعنی معاونت اور موافقت نہیں کرتے بات سمجھ میں آ گئے ہیں بدھو مضور شروع ہو کس طرح شروع ہوئی وہی تو اس مصر حدیث بکیر والی روایت ہے جس میں غار قارحرا کا ذکر ہے اس کے بعد کتاب رکھنی سامنے جس میں غار قارا کا ذکر ہے کہ ایک حدیثی بکیر جو ہے نا یہ تو ترجمت الباب کے ساتھ موافقت رکھتی ہے باقی چار پانچ حدیث جو ہیں وہ موافقت الباب نہیں ہے اس میں ایک انمن اعمال بنیات ہے دوسرے میں جو ہے نا وہ تدارس العلم ہے پھر اس میں خط ہے وغیرہ وغیرہ تو ترجمت الباب سے مناسبت نہیں رکھتے تو انور شاخ کشمیری رحم اللہ کا جواب بہت موزون ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی یہ عادت ہے جب وہ عنوان رکھتے ہیں تو کبھی کبھی تمام احادیث جو ہیں اس ایک ہی عنوان پہ لاتے ہیں اور کبھی کبھی باب رکھ کر اختصار سے باب ایک مسئلے کے لیے لڑ لیتے ہیں لیکن اس پر انحصار فقط ایک حدیث کی نہیں ہوتی ہے یا ایک نسل کی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ متعلقات بھی بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ کیا بیان کر ہیں متعلقات بھی بیان کرتے ہیں جیسے علامہ نرشا کشمیر اب اللہ نے بتایا جیسے باب آتا ہے باب ال تو باب ال میں فقط آزان آپ کو بتاتی مشکلات میں پڑھی صرف آزان بتایا نہیں آزان کی کلمات بھی بتائے اقامت بھی بتائے آزان کے مسائل بھی بتائے حکم الازان بھی آپ کو بتائے متعلقات اور کیفیاتی وہی بھی بتاتے ہیں نبی علیہ السلام کو ابتدائی وہی غریب ہراسی ہوئی کیفیات کیسے آئے نبی علیہ السلام گھر گئے تکلیف ہوئی چادر اڑی کا حکم آ گیا یا مزمل کا حکم آ گیا نبی علیہ السلام پریشان ہوئے ایسے ایسے کام کیے حضرت حدی جنی دی تسلیطے سب تسلی دی نبی علیہ السلام کو حکم لا تو ہر ایک نے سامان کا نبی علیہ السلام کو خط بھی بیچا خط بھی لکھا یہ تو بدبوئی نہیں ہے تو امام اندر شاہ کشمیری سا فرماتی کبھی کبھی امام بخاری باب کے لیے عنوان ذکر کرتے ہیں لیکن پھر اس مسئلے کو ایک کر کے نہیں بیان کرتے بلکہ اس کے ساتھ متعلقات اور کیفیات بھی بیان کرتے ہیں تو کیسے کار بدل وہی اگر کس عمول وہی یا شول وہی کا مسئلہ ہے یہ تو حدیث یا یبن بکیر میں آ گیا ہے ہے الامال بنیاد متعلقاتی وہی ہے حدیث یہ دوسری بشر میں محمد متعلقات وہی ہے کیفیاتی وہی ہے مسائل وہی ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عنوان ایک ہوتا ہے لیکن اس کے متعلقات اور کیفیات لاتے ہیں تو لہذا بدلوئی کے ساتھ آنے والے چھ کے چھ احادیث جو ہیں وہ بالکل موافق ہیں کیفیت وہی بھی بتائے متعلقات اور حالات وہی بھی بتاتی شکار ختم ہے, ہے ان منالی بنیاد پھر اب کریں گے تو بدلوئی سے کوئی مناسبت نہیں ہے ہم آپ کو وہاں پھر مناسبت بتا دیں گے کہ وہی کا مقصود اخلاص معلّہ ہے مقصود اخلاص ہے وہ آگے جائیں گے ہر ایک حدیث کا اپنا ربط ہوگا لیکن اس لیے کہ ہمارے جو قرآن ہم پڑھتے ہیں مضبوط ہوتا ہے تو حدیث مشال مضبوط پڑھائیں گے تو باب کے کان بدل وہی باد بانے ظہور باد بانے اور دوسرا نا شور اس محدثین محدث سے زیادہ پسند کرتے ہیں اور اصل وجہ یہ ہے کہ وہی تو علیہ السلام کو کوئی ہر تیس علیہ السلام تک عیسی علیہ السلام کے اوپر جانے کے بعد تقریباً چھ سو سال وہی معطر رہی اب یہ سوال تھا اچھا جب ہر تیسرا علیہ السلام کے اوپر جانے کے بعد وہی بند ہو گئی تھی تو نبی علیہ السلام کو جب وہی شروع تو کیسی شروع ہوئی تھی <تصفح> تو کیفا کانا بدل کیفا کانا شرال ویلا رسول ابھی سوال ہو جب وہی معطل تھی تو شروع کیسی ہوئی اب حدیث میں آتا ہے بھائی ایسی شروع ہوئی نبی علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھی مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کو جبری نور کہتے ہیں وہاں پہ گارے حراء ہے وہی عجت بندوگیاں ہیں وہ گارے حراء میں نبی علیہ السلام تو تشریف فرما تھے اتنی جب آ نبی علیہ السلام بغل میں نبی علیہ السلام کیسے آپ کے مخالف ہو بغل میں نہ کہ یہ لگا یہ محبت کی بات ہے نبی علیہ السلام کو سینے سے لگا کر اس کے فنی حتم جو محمد تو شروع اس طرح ہوئی کیسے شروع ہوئی جب وہی بند ہو گئی تھی اس طرح شروع ہوئی کاری گرانے شروع ہوئی کیا کیفیت تجیر کا نبی پاک کے ساتھ یہ سینہ لگانا اچھا وہی کون سی تھی اقراب اس تھی اچھا بدن پر سیکل آیا سکلان کے بعد کیا ہوا گھر تشریف لائے حدیجہ کو کہا کہ بعد کیا ہوا اب یہ بیان ہو گیا ان شاء اللہ تب آپ کے فکان وہی کیسے شروع ہوئی اب بد, بد بھی آ گیا کے باس کرنے وہی کس کو کہتے ہیں وہی ہر اس راز کو کہتے ہیں راز کو کہتے ہیں جو کہ کسی کو سرعت کے ساتھ دیا جائے جلدی سے دیا جائے وہی وہ راز کی بات جو کسی کو سرعت کے ساتھ دی جائے اس کو وہی کہتے ہیں اب یہ وہی اس کے تین طریقے صورت شعرا میں ذکر ہیں لیکن اس کے کئی اقسام ما کان بشر ایل مح اللہ اللہ وحین اومی ورائے حجاب اور رسولن یہ کتنے ہو گئے اللہ وحین اومی ورائے او تو طریقے وہی تین وہاں ذکر ہو گئے ایک یہ کہ اللہ کریم کسی نبی کے دل میں ڈال دے وہ جیسے حدیث میں آ کے ان بخاری میں ان نہ جبریلا امین نافا سفی روی جبریلا امین آئے میرے دل میں یہ بات دی ایک وہی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اپنی بات کو نبی کے دل میں ڈال دے دوسرا یہ ہے کہ او یور سے رسولن کسی واسطہ سے آئے مثلا جبریل امین آگیا اور نبی علیہ السلط کے ساتھ باتیں کی او ہا الادی تیسرا طریقہ جو ان سے بھی قوی ہے اوورائے حجاب بشم اللہ حجاب کیا معنی اللہ میں اپنی نبی سے خود مخاطب ہو کر کلام کرے جو اللہ کی ذات و شان سے مناسب ہو تل کر رسول فض اللہ کلم اللہ تو بے مشافہ بے دون واسط تل ملک اللہ بات کرتا ہے تین طریقے صورت شورا میں ذکر ہو گئے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ علام ربان اپنی طرف سے مکتوب کسی نبی کے سامنے بیچ دے جیسے حضرت موسا علیہ السلام کے تر گئے تو وہ اخاض الفی نصرتحا ارماد اس نے کہ یہ حفظ ہو گئی حافظ ہو بہت مزہ کرے گا صحیح؟ بہت اچھا کام تو اب دیکھو وہاں خزل اللہ حاط سے تو رات کی تختیاں تو وہ نصرت ہاؤ تو معلوم اس تختی میں کچھ لکھا ہوا تھا اب یہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے کسی نبی کو مکتوب بیچ دیا جائے پانچو طریقہ یہ ہے کہ وہ اجتہاد کا درجہ رکھتا ہے نبی کے دل میں ایسی بات آ جاتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے جب یہ اجتہاد ہے اب اگر یہ اجتہاد کا استحکام وہی سے ہو گیا تو اجتہاد کا وہی کا مقام ہو گیا ہے نبی اجتہاد کرتا ہے تو وہ اشتہاد جو نبی کا ہوتا ہے نبی کے دل میں اللہ میں کی طرف سے بات آ جاتی ہے تو کیا فقان بد الوی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صح ہیں میرے خیال چھوٹی چھوٹی بات کا بات اتنی مکتی نہیں ختم نہیں ہوتی ہے اس میں ایک فرق یہ ہے کہ ایک, ایک وہی ہے ایک احا ہے تو وہی وہ ہوتی ہے جو اللہ اپنی نبی کو دیتا ہے احا وہ ہوتا ہے جو اللہ کسی کے دل میں بات ڈال دیتا ہے جیسے ایک ہوتی ہے ارسال اور ایک ہوتی ہے رسالت تو رسالت نبی کی طرف ہوتی ہے ارسال ہر ایک کی طرف ہوتی ہے اس میں بہت مفا سے اگر تم پڑھو تمہاری داڑھی سفید ہو جائے لیکن اقسام میں وہی ہم نے بتا دی تو کی فکان بدلو الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھو وہی کے بعد رسول ذکر ہوا الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے بعد کیا ذکر ہوا تو یہ اس عنوان سے بتاتے ہیں کہ اللہ کی وہی جس کو ہو وہ رسول ہوگا لیکن ادھر سے ایک قید لگاؤ کہ وہی رسالت کی ہو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی ہوتی ہے اور وہی رسالت کی نہیں ہوتی ہے تو انسلی تو رسول تو نہیں بنے نا وہی تو ہے لیکن وہی رسالت کی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہی رسالت جس کو آئے گی تو وہ رسول ہوگا کی و... فکان بدول وہی لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ از وجل اب قول عرف ہے اس لیے کہ بھاجا بابو قلوم جواب ہی کہ الله الاسول صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ اب وکول اللہ آ گیا ہے ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے وکول اللہ عز و جل اناؤ خینا کا محنہ باد ہی اب یہاں پہ علماء حضرات ایک تو وہ ہے جو کہ آپ قرآن پڑھ چکے ہیں اب یہ کی امام بخاری جو آتے پیش کرتے ہیں نا تو آپ کو قرآن کی طرف ہی لے جائیں گے کہ وہ او ہے نا او ہے نا کما او ہے باب کے فکان بدل وہی اسے لگاؤ وہی کیسے شروع ہوئی ایسی شروع ہوئی جس طرح تھی منہ کو شروع ہوئی بس کیسی شروع ہوئی جس طرح منہ کو شروع ہوئی اچھا حضرت اللہ علیہ السلام کو وہی کیسی شروع ہوئی تو چکر ہو اس وقت شروع ہوئی کہ جب دنیا میں کفر اور شرک کے اندھیرے پل گئے تھے چھا گئے تھے نا؟ چھا گئے تھے پل گئے تھے اب جب اندھیرے کفر شرک کے چھا گئے تو اللہ نے حضرت الح کو وہی دے دی آپ اعلان کر دیں کیا یا بد اللہ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چھ سو سال میں قبل شرک کی ضلع دنیا پہ پھیل گئی تھی اندھیری اندھیرا تھا تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو وہی دیسم رب ربک خالہ خالہ خانستان میں اکراب رب مخالم تو کیا فکا نب بدل وہی انا ہے نا الانوس کی نسبت آپ کو یاد ہوگی یہ حدیثی نسبت تھی دوسری نسبت یہ ہے کہ مشرقین یعنی یہود نے اعتراض کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ پر وہی دس وطن نہیں آئی یا ایک مشت کل نہیں آئی تو قرآنی جو آگے اناؤ ہے نا اللہ کے نبی ناراض نو ہونا آپ کو جو طریقے وہی ہم نے اختیار کیا ہے یہ وہی طریقے وہی ہے جو حضرت کہ کی تھی حضرتنو علیہ السلام کو بھی کبھی کبھی ضرورت کے موافر ضرورت کے محافر ضرورت کے محافر تو آپ کو بھی ہم وہی کریں گے ضرورت کے موافر ضرورت کے موافر ضرورت کے موافر تو وجہ تشمی یہ نہ ہو نہ لے کا کما ہے نا الا مہم میں بھی من پا اب مسئلہ ہے اچھا تیسری بات اقسام وہی کو دیکھو ایک زمانے وہی ہے حضرتی اس لیے کہ یہاں پہ ایک اعتراض آتا ہے کہ حضرت علیہ السلام اولنبی ہے نہیں اول نبی نہیں ہے آدم علیہ السلام اولنبی ہے اس کے بعد جو شیشل ہے ادرس علیہ السلام بقول بعض باز حص علیہ السلام ہے اب یہ تین تو متفق ہیں نا آدم علیہ السلام ششل ادریس علیہ السلام ان کما ہے نا الہ آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے حالانکہ وہ نبی میں بھی ہے علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا اس کے بعد یہ علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا تو حضر سے کیوں شروع ہوئی تو اس کا جواب وہی کے تین ادوار ہیں ایک دور من آدم اللہ نور علیہ السلام دوسرا دور ہے من نور علاموسا علیہ السلام تیسرا دور ہے من موسا اللہ سید انام و سعید سلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہے اچھا توجہ کرو حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک جو سلسلہ وہی تھا یہ صرف تہذیب تہذیبی تھا ہاں پڑھو ہاں تہذیبی تھا مہذب کرنا ایسا کھانا ہے ایسا بیٹھنا ہے ایسا چلنا ہے اچھا بعض نے یہاں بھی لکھا ہے ایسے بھی لکھا ہے کہ ایسا کام کرو کپڑے سے بناؤ کاشتکاری کرنے اس طرح کرو یہ تہذیبی زمانہ تھا اور بقول باز کی تفزیلی تھا ایسا کام کرو بہت اضر ملے گا ایسا بھی کام کرو بہت اضر ملے گا ایسا کام کرو بہت حضر ملے, گا بہت ملے گا اب حضرت علیہ السلام سے وہی تشریعی شروع ہو گئی کیا ہو تشریعی یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے ایسا نہ کرو ایسا کرو گد اللہ تجری کو پیشہ یہ بات اللہ کی کرو شروع نہ کرو یہ حرام ہے یہ جائز ہے ایسا کرو ایسا تو حضرت منہ سے وہی تشریح شروع ہو گئی تو بعد کی فکان بدل وہی جواب یہ ہے کہ آپ کو جو وحی دی ہے ایسی تھی جو جیسی حالت میں اس کی وہی تشریح تھی جس میں امر بال معروف اور بنکر تھا آپ کی وحی بھی تشریحی ہے امر بالمعروف معروف عرب تو عرب بکفاق بر وسیع بکفت آئے گا تو امر تشریح بھی آ گیا امر بال معروف بھی ہو گیا نہیں منکر بھی ہو گیا تیسرا طریقہ تھا من منسا اللہ آخر المبیا صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف معروف اور رد من المنکر کے ساتھ ساتھ جہاد بھی تھا انا اوہینا الع نوہن ون نبی کماؤ دینا الاوہن ون نبی جین امباد ہی اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے ابتدا کی اب مسئلہ ہے لوگ ان شاء اللہ انا اوہینا ہم نے وہی کی عکا آپ کی طرف جیسے کہ ہم, وہی ہم نے وہی کی تنوح علیہ السلام کی طرف ون نبی نم امبادی اور باقی انبیاء علیہ السلام جو کہ نوح علیہ السلام کے بعد تو آیت کا ارتباط بدروحی سے ظاہر ہو گیا اقسام وہی آپ کو بیان ہوئے اقسام وہی انبیاء کی طرف کیسی ہوئے وہ ہو گیا حد دسنل ہمیں تھی اب آج اس بیان کرتا اب یہاں پہ ادب حدیث کے لیے میں آپ کو اپنی سند بتاتا ہوں اس لیے کہ جو ابھی تو ہم تو اس درجے کے نہیں ہیں لیکن ابھی اصطلاح تو ہوگی جو محدث حدیث بیان کریں اس کی حدیث کے لیے اعتبار یہ ہے کہ اس کو اپنے سند ذکر کرے ہاں تو میری سند حدیث میں نے سوشکا دیکھ مسئلہ بیان کیا تھا ساتھیوں کو وہ بھی آ رہے ہیں دیکھیں گے کب تک آئیں گے یہ بہت مشکل ہے میرے علاج میں تو بہت پریشان ہوں کیا کردا کے ساتھ گزارے اچھا جی کیا بتا رہا تھا سند الحمد للہ میرے اور سند کے تین ادوار ہیں ایک دور مجھ سے شاہلی اللہ رحم اللہ دوسرا سلسلہ ہے شاہ اللہ رحم اللہ سے امام بخاری تک تیسرا سلسلہ ہے امام بخاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو میرا سلسلہ میں بیان کرتا ہوں شاہلی اللہ صحب تک شاہ اللہ صحیح کا سلسلہ بخاری صفحہ نمبر بارہ کے بیان ہے وہاں سے لے کے امام بخاری تک امام بخاری کے حد بسنا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہاں پر موجود ہے اب دیکھو میرے اور شاہ اللہ رحم اللہ کے درمیان سات واسطے ہیں میرے شیخ ترمیزی اور بخاری میں شیخ الحدیث مولانا عبد رحمہ اللہ اکوڑا خطر میں بخاری شریف اور ترمیزی ان سے پڑی تھی مولانا شیخ عبدالحق رحم اللہ نے بخاری شریف اور ترمیزی یہ پڑھی تھی حضرت علامہ حسین احمد مدنی نور اللہ مرکد حسین حسین احمد مدنی رحم اللہ نے یہ دونوں کتاب پڑھی تھی شیخ الحین محمود الحسن یا محمود حسن دیوبندی نور اللہ عمر قد شیخ محمود الحسن یا محمود حسن نے اپنے شیخ محمد قاسم نانوتوی توی رحم اللہ بانی دیبن سے محمد قاسم نانوتوی طوی رحم اللہ نے یہ کتابیں پڑھی تھی شیخ عبد الغنی شاہ عبد الغنی المجدی رحم اللہ سے یہاں پر خیر لگا مجدی آپ کو نقطہ بتاؤں گا شیخ عبد الغنیجدیدی نے کتاب پڑھی تھی شاہ عبد القادر یا محدیث دلوی رحم اللہ سے اور اے کے شاہ محمد اسحاق رحم اللہ سے انہوں نے کتاب پڑھی تھی شاہ عبد ال عزیز رحم اللہ سے شاہ عبد العزیز رحم اللہ نے پڑھی تھی اپنی بات شاہ ولی اللہ رحم اللہ سے یاد ہوگی آپ کو سرخ یاد ہوگی میرے شیخ مول عبدالحق الحق رحم اللہ ان کے شیخ مولانا حسین احمد مدنی رحم اللہ ان کے شیخ محمد قا... محمد محمود حسن دیوبندی شیر رحم اللہ ان کے استاد مولانا قاسم نام و اللہ ان کے استاد شاہ عبد الغنی جدیدی لکھو رحم اللہ ان کے استاد شاہ محمد اسفاق اور شاہ عبد القادر رحم اللہ یہ شاہد العزیز کی نواز سے ان کے استاد شاہ عبد العزیز رحم اللہ ان کے استاد شاہ اللہ. اللہ سے اب شاہ اللہ کے بعد رحم اللہ کے بعد جو آپ کو سند ہے تو اس میں تو نہیں ہے خواہش ہے شریف دم وہیں جب اٹھو نہیں اٹھا تب کلفات ختم کرو یہ سفر نمبر بارہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور بعد میں پھر آپ نے دیکھنا ہے یہ سفر نمبر بارہ آل الفساب تو مؤلف یعنی صاحب بخاری تک یہ سند ادھر موجود ہے صاحب بخاری کے بعد حد سنا سیما بخاری کا سند الافی اللہ, اللہ علیہ وسلم شروع ہو جائے گا سند ہو گیا صاحب اب آپ کو ایک نقطہ بتاتا دو یہ اکثر علماء حضرات کو ایک مغال ہوتا ہے ہمارے اسناد میں آتے ہیں شاہ عبد الغنی صاحب تفسیر کے سرم بھی آتے ہیں حدیث کے سرم میں آتے ہیں یہ شاہ عبد الغنی صاحب کون ہے اکثر حضرات کا یہ خیال ہے کہ یہ شاہ صاحب کے بیٹے ہیں اور شاہ عبد العزیز صاحب کے بھائی ہیں یہ ایسا نہیں ہے جب شاہ عبد الغنی اور شاہ عبد العزیز کا زمانہ ایک ہے تو پھر کیسے ہوا اصل یہ ہے کہ شاہ عبد الغنی یہ شاہ بھی تھا شاہ عبد الغنی جدیدی لکھو یہ شاہ عبد الغنی جدیدی کا باپ ابو سعید تھا ابو سعید کے والد کا نام شاہ مقصود تھا شاہ مقصود کے والد کا نام تھا شاہ محمد معصوم شاہ محمد معصوم کے والد کا نام تھا شیخ سر ہندی مجد الفسانی یہ الگ رشتہ ہے تو یہ شاہ عبد الغنیجد الفسانی جو ہے یہ شاہ مجد الفسانی کے نواز میں آتے ہیں شاہ اللہ صحیح کے نواز میں بیٹا میں نہیں, نہیں بات شاہ عبد الغنی مجدی عن شاہ محمد اسحاق و شاہ ابد القاد لا رہے بولے تو اب شاہد الغنی ایک تو شاہ صاحب کی لڑکی لگ، وہ نہیں یہ شاہ ابو سعید وہ شاہ مقصود وہ شاہ محمد معصوم وہ مجد الفسانی رہے والا کل انشاءاللہ ان شاء اللہ حد سنا پڑے گی بس دو دن کا سبق میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے ٹھیک ہے اچھا تاکہ آپ کی مدل تو میں نے جمعہ ہے مشکلات تو پڑھانا ہے آپ آتے ہیں تو آپ کو بخاری پڑھوسمد المتصل الا امام المحدس محمد السماعین الباری خانہ المام الب الحمیدی قال حدثنا سفیاان قال حدثنا یاہیب ن سید السواری کال احبر محمد ابل ابراہیم اتیمی ام سمی المت وقاس القو سمی عمر بن الختاب رضی اللہ تعالیٰ المبر یقل سمیت رسول اللہ دنیا سمل حمیدی یہاں <كتصفيق> سے چند چیزیں جاننا ضروری ہیں ایک یہ ہے جو ہم نے ابتدائے علم حدیث کی جو بطور تعریف اور غرض بتایا تھا کہ علم حدیث دو قسم پر ہے حدیس منحص السنت اور علم حدیث منحص المتن سند ہر اس سبق کو کہتے ہیں جو کہ وسیلہ ہو مقصود تک تو اس ماں سلو یاتن سند کہتے ہیں ہر اس طریقے کو جس پر انسان متن تک پہنچتا ہے اور سند متن الحدیث ایک حدیث پاک کا متن اس کو سند کہتے ہیں یہ آج چھوٹی چھوٹی باتیں ضروری ہیں دوسری بات حدیث کے پڑھنے کا طریقہ اسی طرح پڑھانے کا طریقہ اس کے دو طریقے ہیں ایک یہ ہے کیونکہ ہم نے اپنا سند آپ حضرات کو بتایا ہے آج پھر بتا دیتا ہوں کہ بخاری اور ترمیزی یہ دونوں حدیث کی معتبر کتابیں اس آبد ظویف نے شیب الحدیث مولانا عبدالحق الحق رحم اللہ سے انہوں نے مہاجر مدنی حسین احمد مدنی نور مرکزی نے استاد شیخ الحم پور ہند کے استاذ کل محمود حسن دیوبندی رحم اللہ سے انہوں نے بانی دیوبند محمد قاسم نانوتوی رحم اللہ سے انہوں نے شاہ عبد الغنی مجدی نواز مجد الفسانی سے انہوں نے شاہ محمد اسحاق دہلوی سے انہوں نے شاہ عبد العزیز دہلوی سے انہوں نے امام الکل شاہ اللہ دہلوی رحم اللہ سے اب شاہ اللہ دہلوی رحم اللہ تک ہمارا سند اس سے آگے جو سند ہے تو وہ کیا ہے جی وہ بارہ سفر نمبر بارہ شاہ سے شاہ اللہ رحم اللہ سے یہ سرحد چلتی ہے امام بخاری تک امام بخاری رحم اللہ سے یہ سرعد آگے چلتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک <تصفح> ہے اچھا اب اس کا طریقہ یہ ہے میں پڑھوں یا آپ پڑھیں تو آپ یوں کہیں گے اب سند متصل منا الا امام الباری کالح دسنا بس سرد المت یعنی میتھ تو منی ہے نا تم نے تو من نہیں ہے سر ہے جس کو حسین احمد مدنی رحم اللہ اپنے درس میں زیادہ پسند کیا کرتے تھے وہ بھی کالحدوں نے دی اب وہ بھی صنعد المتسر منا اللہ فلان یہ عام محدثین یعنی علماء دی اکابرین کا طریقہ تھا حسین احمد مدنی رحم اللہ کا اپنے درس میں یوں طریقہ تھا وہ اپنے تلامزہ کو کہا کرتے تھے کہ وہ یکفی وہ بھی کال حد بس اب آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کہیں وہ بھی کال حد بس اب بھی کا مرجا کیا ہے اے اسد المتصر تو اب میں کہتا ہوں وہ بھی کالا حد بسنا تو اب نہیں کہوں گا اپنی طرف ابھی اپلو حد دسنا ٹھیک ہے لیکن چونکہ اس سند متصل بھی کا مرجع سند متصل ہو گیا ہے اب کالا کا فائل امام بخاری ہے تو وہ بھی اے بس المتصل کالا میں اس متصل سند سے کہتا ہوں کہ قال امام بخاری نے کہا حد دسنا اب دو طریقے یاد ہو گئے وبی سند المتصل منا اللہ امام الباری کالحد دسنا یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہی کال حد دسنا دو تین سبق ہو گئے چوتھی بات ان احادیث میں جو طریقہ ہے ایک حد دسنا ہے ایک اخبر کا ہے ایک ام بانا کا ہے حد دسنا اخبرانہ ام بانا اس میں ایک رائے ہے متقدمین کی ایک رائے ہے متعرین کی متقدمین کی نزدیک جس میں امام بخاری بھی داخل ہیں ان کی نزدیک یہ ہے کہ حدثنا دسنا و اخبر یہ دونوں ایک ہی ہیں آپ حدثنا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اخبارہ بھی کہہ سکتے ہیں حدثنا اور اخبارہ میں کوئی فرق نہیں ہے دوسری آئی متاثرین کی ہے کہ حد دسنا باقاعدہ فرق ہے اگر شاگرد سنتا ہے استاذ پڑھاتا ہے تو پھر شاگرد نقل کرے گا حد دسنا سے اور اگر شاگرد پڑھتا ہے استاذ سنتا ہے تو پھر شاگرد اس سے اخبرہ سے تعبیر کرے گی مسن میں بخاری پڑھاتم نا میں خود پڑھاتا ہوں آپ سنتے ہیں تو آپ مجھ سے نقل کریں گے حد دسنا سے اگر ایک استاذ آپ کو کہتے ہیں آپ سنائیں اور استاذ سنتا ہے تو کل آپ اس سے تعبیر کریں گے اخبرا سے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں پانچواں سبق یہ بخاری بہت مشکل ہے کہ آیا فن حدیث میں اخبارات زیادہ مناسب ہے قوی ہے اور کہ حد دسنا زیادہ قوی ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حد دسنا زیادہ قوی بمقابلے اخبارہ ہے اس لیے کہ استاذ کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی استاذ جب نقل کرتا ہے تو غلطی نہیں ہو سکتی ہے تو لہذا حد دسنا بمقابلے اخبرنا زیادہ قوی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اخبرنا بمقابلے حد دسنا زیادہ قوی ہے اس لیے ہو سکتا ہے استاذ تو پڑھتا ہے ہو سکتا ہے ایک شاگرد ہو وہ سویا ہوا ہو یا ایک شاگرد کی توجہ نہ ہو اس میں شاگرد کی توجہ کم ہے اخبرنا اب شاگرد تو بالکل بیدار ہے نا وہ تو اس نے رات مطالعہ بھی کیا ہے اس استاذ سے ڈرتے بھی ہے کہ غلطی بھی نکالے گا نہیں سمجھتے ہو کوئی مار پیٹ بھی ہوگی نہیں تو غصہ کرے گا اب اس میں طالب علم یعنی تعلیمی شاگرد زیادہ بیدار ہوتا ہے جس لیے اخبارہ حد دسنا سے زیادہ قوی ہے یہ قول باز ہے تو اخبر کی قوت زیادہ ہے لیکن پھر اس پر بھی محترین نے اعتراض کیا ہے کہ اگر تم کو کہ حد دسنا میں تلمیز اگر سویا ہوا ہو تو ہم کہتے اخبر کے دوران میں استاذ کی توجہ کسی دوسری طرف پھر کیا ہوگا اب مسئلہ اس کا نام مجھے آتے حسین احمد ہے آپ بھی اپنا نام بتا دیا کریں اب حسین احمد سنا رہا ہے میں سن رہا ہوں اس میں یہ ارجا اللہ پورنا محمد ازیر اب یہ مجھے سنا رہا ہے محمد ازیر مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے یا اس سے کوئی بات کرا میرے توجس کی طرف ہو گئی. تو اب میں حسین احمد کے سننے سے میں غافل ہوں ہو سکتا ہے کس اس نے اسی دوران میں جب میری توجہ محمد زیر کی طرف تھی ہو سکتا ہے اسی دوران میں اس نے کوئی غلطی کی ہو تو اس لیے حد دسنا اور اخبر کے ہم اتنے اتفاق کریں گے اقوال تو ہو گئے استاذ پڑھے تو شاگرد حد دسنا سے نقل کرے شاگرد پڑھتا ہے استاذ کے سامنے تو اخبرنا سے نقل کرے گا تیسرا طریقہ ہے ام بآنا. ام بآنا کا طریقہ یہ ہے اے استاذ نے حدیث کی کتاب لکھنی ہے یا استاذ نے کوئی کاپی لکھی ہے اب استاذ کے تائ ساتھیوں اس محمد وزیر سے لے کر وہ ہمارے بابا جان تک آپ کو اس میرے کافی کی اجازت ہے آپ اس کافی کو اس میرے مکتوب کو آپ نقل کر سکتے ہیں اب اس سے آپ کی کتاب کیا ہوگی امب عنا سے اب اس پر دوسری بات یہ ہے کہ حد دسنا زیادہ امام بخار استعمال کرتا ہے اخ زیادہ امام مسلم استعمال کرتا ہے انب آنا میں اکثر مسانی جیسے مصنف ابن شیبہ اور مصنف عبد الرزاق یہ لوگ امبانہ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو حد دسانہ وہ اخبارانہ وہ آنا یاد ہوگی ہوں اچھا اب آئیے امام بخاری کی طرف امام بخاری اپنی اس حدیث میں طریقہ سند جو مشہور ہیں ان میں سے تین کو نقل کرتے ہیں حد سنا کو بھی اخبرا کو بھی سمیا کو بھی ٹھیک ہے بازش اور رائے حدیث کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی اس سند میں چار طرق نقل کیے ہیں حد سنا اخبرا سمییا سمی تو واہن آن سے بھی اے منہ نے بھی نقل کیا لیکن شیخ زکریہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مجھے اگرچہ شروع میں یہ بات ہے لیکن سند میں مجھے ان نہیں نظر آیا نظر؟ ہے نظر ابھی متعلق کیا ان ہے نہیں ہے تو کال حد الحمیدی اب سمجھ گئے طریقہ یاد ہو گیا اس سند کی اہمیت یاد ہو گئی سند میں حدثنا اخبرنا اخبارہ سمیا یہ تین چیزیں ذکر ہو گیا اور پڑھنے کا طریقہ بھی یاد ہو گیا ہے اب حدثنا الحمیدی ابھی ہم سند پہ باس کریں گے سند کے بعد پھر ان عمل اعمال البنیات کا ترجمہ طلبا اور بخاری میں جو چیز مشکل ہے وہ ترجمہ الباب ہے باقی چیزیں آسان ہیں ترجم الباب مشکل ہے اور یہاں تک محدثین نے کہا ہے کہ علم البخاری فی تراجم ہی اگر بخاری کے علم کو تم جاننا چاہو تو تراجم کو دیکھو اب اس کا ترجمہ بہت ناشنا اور مشکل ہے آپ اگر نہیں تھکیں گے تو ہم پڑھیں گے کل والا سبق بھی سمجھ گیا کہ آپ تھک گئے ہیں تو پھر ہم بریک لگا لیں گے اب دیکھو حد الخمیدی حمدی حد کون کہتا ہے امام بخاری قال الشیخ البخاری حد الخمیدی اب یہاں یہ سوال ہے کہ بھئی امام بخاری کی اساتذہ تو بہت ہیں تو امام بخاری نے بخاری شریف کی پہلی حدیث کو حمیدی سے کیوں لیا ہے یا حمیدی سے کیوں ذکر کیا ہے ماں وجو تفسیص الحمیدی شاول سنت یعنی کتاب البخاری بخاری شریف کی پہلی سن حدیث میں امام بخاری نے حمیدی سے کیوں کتاب حدیث لی ہے اس کی وجہ امام بخاری ڈونگی خبریں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ حمیدی جانتے ہو حمیدی کون ہے میں ابھی نہیں جانا تو حمیدی دو ہیں ایک حمیدی استاد امام بخاری جو کہ یہ ہے اور اس کا نام نفتی میں لکھا عبد اللہ ابن زبیر حمیدی نمبر ون دو ہیں ایک حدی یہ ہے عبداللہ ابن زبیر اور ایک حمیدی ہے محمد ابن نصر نسر محمد ابنو نسر ابو حمیدی جس نے امام بخاری اور مسلم کی احادیث کو جمع کی ہیں وہ حمیدی محمد ابن نصر نثر وہ استاذ امام بخاری نہیں ہیں جس کو آپ نے مشکلات نے پڑھائے دیباچے میں نا کہ صاحب الجامع جامع الحمیدی پڑھائے مشکل کے دیباچے میں اب حمیدی محمد ابن نصر وہ امام بخاری کے استاذ نہیں ہیں عبداللہ ابن زبیر امام بخاری کے استاذ ہیں تو حد دس الحمیدی سے حمیدی عبداللہ ابن زبیر مراد ہے اب یاد ہو گیا اچھا اب حمیدی جو تھی محمد ابن نصر اور وہ محمد ابن نصر علی دہ اور یہ حمیدی عبداللہ ابن زبیر یہ استاد بخاری ہے اور اس عبداللہ ابن زبیر الحمیدی کی کتاب مسند حمیدی بھی ہے اور اس عجز کی کتب خانی بھی ہے او امام بخاری کے استاؤ یہ تو حمیدی دو میں سے ہم نے ایک کو لے لیا ہے استاد بخاری اب تفصیل کی وجہ سمجھیے حمیدی اس کا نام تھا عبداللہ اس کے باپ کا نام تھا زبیر اس کے دادی کا نام تھا حمیدی اس کے قبیلے کا نام تھا اسد عبداللہ ابن زبیر ابن حمید الاسدی یہ اسد قبیلے تھا قریشی یہ وہ قبیلہ ہے جو کہ حدیجت القبرا کا قبیلہ تھا رضی اللہ عنہ اب یہاں دیکھی امام بخاری کے نکتے کو امام بخاری نے حمیدی سی حدیث لی یہ حمیدی اسد قبیلے سے ہیں حدیجت القبرا کی قبیلے سے ہیں اور قریشی خاندان ہیں قریشی آپ نے مشکات میں یہ حدیث پڑھا المن قریش آئم قریش سے ہیں تو آئما کیسے جس کی سیادت و سرداری ہو تو بابا استاد سے بڑا سردار کون ہوتا ہے حد دس میرے استاذ قریشی حمیدی عبداللہ عمی زبیر گویا کہ کتاب کی ابتداء میں یہ سیادت قریشی کو منسوخ کرنی چاہیے تھی نا اس لیے امام بخاری نے اپنی ایک ہزار اسی استاذوں میں امام حمیدی کو لے پہلے لایا آپ کو بتایا کہ یہ اسد قبیلی سے قریشی ہے اور من قریش سردار قریش ان کے ساتھ زیادہ مناسب ہے میں اپنی شیخ کی بات کروں اردو میں اب بھائی سیادت قریشوں کے ساتھ زیادہ ٹوٹتی ہے تو اوستاد سے بڑا سردار کون ہوتا ہے تو اس لیے امامی بخاری نے ہمیں سے حدیث لے لی ٹھیک ہے بھائی دوسری وجہ امام بخاری نے حمیدی سے حدیث کیوں لی ہے یہ حمیدی مکی ہے یہ حمیدی کون ہے یہ مکی ہے تو باب کیفکان ابد الحیلہ رسول اللہ وہی کی ابتدا کہاں ہوئی مکی میں تو پہلے حدیث ایسے استاذ سے لائے کہ وہ بھی مکی ہے ابتدائی وہی مکی میں تو پہلے استاذ لایا مکی بتانا چاہ کہ اگر استاذیت کے اعتبار دیکھو تو قریشی تو یہ ہے اور اگر محل کی اعتبار سے دیکھو تو یہ مکی ہیں تو گویا کہ الحمیدی مکی ہیں اور مکی سے اپنی حدیث لے لی ہے باب کیفکان فکان و بدل وہی تو ابتدائی وہی غار حیران وہ وہ مکی میں ہے تو استاد بھی حمیدی لے لیا کہ وہ مکے میں ہے آپ کو ایک دوسرا نکتہ بتاؤں پھر آگے جاتے ہیں دوسری حدیث حقبہ حد سنا عبد اللہ اب یوسف اور عبد اللہ نے یوسف دوسری حدیث کی یہ مدنی ہیں تو پہلے حدیث لائے مکی سے دوسری لائے حدیث مدنی سے بتانا چاہا ابتدائی وہی من المکہ تشہیر وہی فلم دینا تو امام بخاری کا نقطہ ہے امام بخاری کو پہچاننا بہت مشکل ہے الحمیدی کی بات ہوگی حدسنا حمیدی آگے جائے قال حدسنا سفیان حمیدی کہتی یہ حدیث مجھے سفیان نے بتائی ہے اور میرے دوستوں یہ سفیاان بھی دو ہیں ایک سفیان سوری ہے اور ایک سفیان ابن اوینا ہے ایک سفیانی سوری ہے اور ایک سفیا نبن اوینا ہے سفیانی سوری اور سفیا نبن اوینا یہ دونوں جو امام بخاری کے استاد ہیں اور ان دونوں کا زمانہ ایک ہے اور ان دونوں کے اساتذہ بھی ایک ہیں سفیان ابن ویانا کی استاذ وہ سفیان سوری کے استاذ ہیں سفیان سوری کے استاذ ابن ویانا کے استاذ ہیں زمانہ ایک ہے اور ان دونوں کا زمانہ وہ زمانہ امام شافی رحم اللہ بھی ہے اب سمجھ گئے ہیں اب دیکھ حمیدی کہتا ہے مجھے حدیث بیان کیے سفیان نے اب ہم پت نہیں کون سفیان سفیا بھائی امام بخاری پہ ہم اعتراض کرتے ہیں کہ ان سفیا سفیان سفیاان سفیان تو دو ہیں اب آپ نے اس سفیان کی تعین کیوں نہیں کی امام بخاری ہمیں کہتا ہے کہ یہ عارف عارف ہے اور جہاں اشرو عارف راوی ہو اس وہاں اس کے باپ کے ذکر کیا فائدہ نہیں ہے ہم کہتے صاحبہ امام بخاری آپ کے لیے آرفیں ہم تو دیہاتی ہیں حدیث سے تو واسطہ ہمارا بہت تھوڑا پڑتا ہے اما لیے تو خدا کے لیے بتا دیتے کہ صفیان ابن سوری ہے کہ وہ یہ نہ ہے عارف تو, تو, تو, تو آپ کے لیے ہیں آپ حافظ الحدیث ہیں تو تربا عام علما کے لیے تو غیر عارف ہے تو آپ بتا دیتے کہ کون سا ہے سمجھ گئے ان شاہ کشمیری سے فرماتے ہیں کہ میں بن خصوصیات الامام الباری امتحان الطلا بخاری پڑھو تو بہت مشکل ہے امام بخاری کبھی کبھی طلبا کے امتحان لیتے ہیں طالب علم سفیان تو دو ہیں پہچان کن سا ہے سفیان سوری ہے کہ سفیان ابن ہے تم پہچانو کو کن سا ہے تو کبھی کبھی امام بخاری طالب علم کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ طالب علم ہو نیند نہ کرو پہچان لو کہ کون سا ہے تو یہاں ہم کیتے مطالعے کے بعد ہمارے تو مطالعہ بابا آسان ہے لوگوں نے لکھ لی ہیں حلوا پکی ہوئی ہے چمچہ ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے صرف وہاں سے اٹھا کر کھانا ہے اور آگے ہضم ہے تو اللہ پاک ہضم کی توفیق عطا کرے سب کتابیں لکھی گئی معافی مشکل ہے اب دیکھو توجہ کو سفیان کتنی ہے سفیان سوڑی ہے سفیانی ابنام افسان حدیث کی اصطلاح میں وہ کتابیں جو کہ روا سے بہ سے کرتے ہیں اس آجز کے علم کے مطابق ایک سو اٹھائیس کتابیں ہیں جو کہ اسماء الرجال میں لکھی گئی ہیں ایک سو اٹھائیس کتابیں ہیں جو کہ اسماء الرجال میں لکھی گئی ہیں اور راوی کا تعین کرنا جو ہے یہ اسما اور رجال کا کام ہمارا نہیں ہے اب جب ہمارا نہیں ہے تو اسماء اور رجال میں لکھا ہے کہ سفیان ابن سفیان سو، سوری اور سفیان ابن اوینا میں فرق یہ ہے کہ سفیان سوری درجے اولا میں ذکر ہوتے ہیں سفیان ابن اوینا درجے ثانیہ میں ذکر ہوتے ہیں ہم نے دیکھ لیا ہومیدی کی بات سفیان ہے تو یہ سفیان ابن اوینا ہے سفیان سوری نے اب سمجھ گئے؟ جب ہم دیکھیں گے نا کہ سفیا ذکر ہوا اگر درجے الا میں ہوگا تو کون ہوگا سوری اگر درجے ثانی میں ہو تو سفیا ابن نے او ینا تو یہاں مقصود حاشن لکھا سفیا ابن نے او ینا ہے اس اسمت سے کہ یہ درجے سانیہ کے ذکر میں ہے تو ہر دسم الخمی بھی دو ہو گئے اور سفیان بھی دو ہو گئے ایک سفیان نے سوری ہو گیا ایک سفیا نے کالا حدنا سعید السواری اب یہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کیے ہمیں یحیا نے جو کہ سعید کے بیٹے ہیں الساری ال پڑھیں گے یا السواری یہ پڑھیں گے اس میں بہت سے یہ پہلے سنت میں بات ہوگی آئندہ پھر گٹ بس آپ پڑھیں گے میں سنوں گا اور پھر حدیث میں بات جہاں بات ہوگی انشاءاللہ کسی نے کیو میں کروں گا ٹھیک ہے نا توجہ کرو حدیث کے فن میں جاننے کے لیے اہم بات جب اس میں ذکر ہو کر بعد میں کوئی نسبت ذکر ہو یہ انسواری نسبت ہے اور اس سے پہلے بھی ذکر ہے اور سعید بھی ذکر ہے یا بیٹا ہے سعید کا تو تویا ابن سعید السواری یہ انسواری کس کی صفت ہے کس کے ساتھ تعلق ہے محدثین کہتے ہیں جب اسمین ذکر ہونے کے بعد کوئی صفت یا نسبتی سے ذکر ہو اس کا تعلق اسم اول سے ہوگا تو یہاں یہ اول ہے سعید بعد میں ہے تو اب یہ فائل ہے کس کا حد دنا کا تو جب اس کا فائل ہو گیا تو السواری یو کو یہ سے بدل لے کر اس کو بھی مرفو پڑیں گے حد سنا بن سعید دل تو السواری جو ہے یہ متعلق کس کے ساتھ ہو گیا <تصفح> یا کے <تصفح> ساتھ اور یا فائل حد دسنا ہو گیا تو السواری کو مرفوع پڑیں گے یہ طریقہ ہے محدثین کا نوحات کہتے ہیں کہ جب اسم ذکر ہو اور بعد میں کوئی یا نسبتی صفت ذکر ہو تو یہ صفت ہوگی اس میں ثانی کی تو حد دسنا یہ سعید السواری یہ سعید جب مسافی ہو گیا ہے تو, اس کی صفت ہے تو جب اس کی صفت ہے تو تو تم نے مجرو پڑھا ہے تو, بھی مجروب پڑھنا ہے تو حد دسنا یہ سعید دل انسواری یہ تو طریقہ محدثین ہو گیا اور ایک طریقے نات ہو گیا ہے اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حد سعید پر کہ یہ سعید ال پڑھیں تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آپ اس وقت مشغول بہ اور کہ مشغول بفن الحدیثی الحدیث تو ہم ترجیح دیں گے یہاں پہ فن حدیث کو تو السواری یہ صفتی یا کہیں گے کیوں لیے کہ مقصود فی علم تعین ترین ہے اور راوی تو پہلے ذکر ہے تو کی صفت ہو گئی اما عربیت والے نحوی ان کا تعلق ہے کے ساتھ اور اعراب کا تعلق ہوتا ہے اکلم آخر کے ساتھ نہ کہ کلم اول کے ساتھ تو لہذا الحیح سے نہ کہ یہ سے فہیم تو خوان سمجھ گئے تو کیسے پڑھیں گے حد دسناب نس دل انسواری کیسرے کی صفت یہ ہو گئی اور یہاں سین تو یہاں سے بات کرتی صحیح سے بات نہیں کرتے اتمام بخاری کے استاذ میں یہاں آتا ہے اب یہ, یحیاء کون ہے؟ یہ انسواری ہے یہ جی صفت منسوب ہوگی اس میں عالم اول کے ساتھ اس لیے کہ وہ تو راوی بتانا چاہتے ہیں تو سفت ہی آخری اسم سے ہے اس لیے کہ ان کا کام تو اعراب سے ہے تو اعراب کا محل کیا ہوتا ہے آخری کلما لل اول ولل اوسطیہ ٹھیک ہے آگے کالا اخبر ننی محمد جبن ابراہیم اطمی ان کاما تبن العقاص دیکھیے یہ علکامہ تابعی ہے اسی طرح محمد بن ابراہیم یہ بھی تابعی ہے بن سعید الانصاری یہ بھی تاب ہے سمجھ گئے اس روایت میں تین تابعی ہیں اور باقی تب اطابے ہیں تب ہیں پھر تب تابعی ہیں اور یہ حدیث مبارک بن سعید الانصاری تک یہ حدیث غریب ہے یہ بن سعید سے نیچے یہ حدیث عزیز ہے آپ نے سنا ہے کہیں ختم بخاری میں کسی عالم کے بیٹھے ہو کہ نہیں جب کلی متان ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں بخار نے حدیث کی ابتدا بھی حدیث غریب سے کی ہے انتہائی حدیث غریب سے کی ہے ٹھیک ہے جیسے سنا ہے کسی سے ٹھیک ہے مدیسین کہتے ہیں نا آخر میں ابتدا بھی حدیث غریب سے اور انتہائی تو ڈاکٹر صاحب ایک نقطہ سنو جب ہماری کتاب میں آتا ہے کہ آج حادیث میں غریب ہدایت میں آتا ہے قلت غریب ہوں بیاض صنعت پغیر مخلدین کہتے ہیں انہوں نے حدیث غریب پر عمل کیا ہے تم کہو بخاری نے غریب سے شروع کر کے غریب پہ ختم کیا ہے اور تم تو بخاری کو مانتے ہو ہم بھی تو مانتے تم بھی تو مانتے ہو اگر غریب حجت نہ ہوتا تمام بخاری نے ابتدا کیوں غریب سے اور امام بخاری نے امتیاح کیوں غریب سے ہے بابا امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ الغریب ہو غریب سے اس ہو سکتا ہے اس لیے امام بخاری غریب سے شروع کرتے ہیں اب توجہ چہیب اچھا نے سعید الصاری تک یہ حدیث غریب ہے حدیث غریب کس کو کہتے ہیں ما یروی واحد الن واحد ایک استاذ سے ایک شاگرد اس سے ایک شاگرد مثلا میرا استاذ ہے میں کہتا ہوں حد دسنا عبد اب یہ عزیر اللہ کہتے حد دسنی غلام حبیب عتیق الرحمن کہتا ہے کہ حد دسنی عزیر اللہ اب اس کا میرا مطابق بھی کوئی نہیں ہے میں نے ایک استاذی میرا نہیں ہے تو بھی یہ غریب ہو گیا کتنی جمے غفیر میں ایک استاذ کی اتنی شاگردی کسی نے اس سنا ہے اب یہ کہتا ہے کہ مجھے میں نے اس سے سنا ہے اس کے کوئی ساتھی نہیں ان میں تو بھائی یہ اور انہوں نے سنا پھر کیسے سنا ہے غریب ہو گئی اب جب اس نے عتیق رحمان نے جب سنا اد جب نقل کیا تو ندیم اختر سے لے کر یہاں تک سب نے سن لیا اب ادت سے عزیز بن گیا اب یہ تک حدیث غریب ہے وہ سنیچے عزیز ہے اور اس حدیث کو امام ابن حجر نے کہا ہے بہت سے راغیوں نے ذکر کیا ہے لیکن امام ابن حجر نے عادت نہیں ذکر کیا قسط الانی نے کشت اور عینی نے دو سو تک عدد ذکر کیا ہے کہ یہ اب نے صحیح سے نیچے اس کو دو سو تک ایک ایک صدی میں دو دو بھی ہے دو دو